السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآن اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی پرانی کہانیاں کسی نے سنی ہوئی ہوتی ہیں کسی نے نہیں سنی ہوئی ہوتیں لیکن یہ کہانیاں ہمیشہ سدا بہار رہتی ہیں یعنی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ایک کوے کو اپنی شکل و صورت پر بہت گھمنڈ تھا اس کا خیال تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں وہ دوسرے قووں کو بدصورت سمجھ کر ان سے الگ الگ رہتا ایک دن اس نے سوچا کہاں کالی کلوٹی اور بھونڈی شکل کے کووں سے میری صورت بالکل الگ ہے بلا ان کا اور میرا کیا مقابلہ مگر سب پرندے مجھے کوا ہی کہتے ہیں اگر میں اپنے پروں میں مور کے پر لگا لوں تو وہ مجھے مور سمجھنے لگیں گے کائیں کائیں یہ سوچ کر اس نے مور کے خوبصورت اور چمکیلے پر اکٹھے کر کے اپنے پروں میں لگا لیے اور موروں کے ساتھ پھرنے لگا موروں نے جب اس کالے کلوٹے کوے کو اپنے ساتھ پھرتے دیکھا تو سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑے اور ٹونگے مار مار کر اس کے سارے پر نوچ ڈالے بے وقوف کوا بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور پھر کواؤں سے ہاں ملا کوے پہلے ہی اس کی اکڑفوں دیکھ کر اس کی صورت سے بیزار تھے اب جو یہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اسے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کائیں کائیں جاؤ اب تمہارا ہمارے پاس کچھ کام نہیں چلے تھے بڑے مور بننے اب جا کر موروں ہی میں رہو کائیں کائیں کائیں اس طرح یہ بیوقوف قوا نہ موروں میں رہ سکا اور نہ قو میں بیچارے کو دونوں طرف سے دھکے ملے تو بہت پچھتایا دل میں کہنے لگا کائیں سوچا تھا کیا اور ہو گیا کیا نہ ادھر کے رہے نہ دھر کے رہے کا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ